اللہ وبرکاتہ اصل میں بہت مرتبہ کئی لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو آخر کیوں تو ان کو ان کے ساتھ آپ کا اختلاف کیا ہے اس لیے ہم یعنی آج کچھ تھوڑا سا ان کے عقائدان کرتے ہیں آ, وحابیوں, نجدیوں کے پہلے نمبر پہ میں یہ یعنی ایک علماء دیوبند کی بڑی مارکت الرا شخصیت ہے مولوی حسین احمد مدنی اس کی طرف سے میں چاند چیزیں پیش کروں گا اور پھر میں ان کی اصل کتابوں سے بھی چاند چیزیں پیش کروں گا کتاب کا نام ہے اشہاب و یہ کتب خانہ اعزازیہ دیوبند ضلع سہارنپور سے شائع ہوئی ہے تو اس کا صفحہ نمبر ہے چونسٹھ یہاں وہ لکھتا ہے کہ مثلاً الل عرش استوا وغیرہ آیات میں طائفہ بہابیہ استوا ظاہری اور جہالت جہات وغیرہ ثابت کرتا ہے جس کی وجہ سے ثبوت جسمیت وغیرہ لازم آتا ہے یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل مجد القیم ارش پر یوں بیٹھا ہے جیسے ایک عام آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے اس سے رب کی جہت بھی ثابت ہوتی ہے اور ظاہری بیٹھنا بھی ثابت ہوتا ہے آگے اسی لکھتا ہے مسئلہ اللہ حدل کیا مسئلہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بحابیہ مطلق منع کرتے ہیں اور یہ حضرات نہایت تفصیل فرماتے ہیں یعنی جو بندی اور کہتے ہیں کہ لفظ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر بلحاظ معنی ایسی طرح نکلا ہے جیسے لوگ بے وقت مصیبت و تکلیف ماں اور باپ کو پکارتے ہیں تو بلا شک جائز ہے اللہ حاضل کے آس اگر بلحاظ معنی دروشی کے ضمن میں کہا جائے تو بھی جائز ہوگا مولوی حسینہ مدیو بندی کہہ رہا ہے کہ اگر ضروری سے نیت سے اسلام علیہ کا اللہ یا فقت یارسل کہا جائے تو تب بھی جائز ہے اللہ حاضل کے آس اگر کسی سے غلبہ محبت اور شدت بجد و توفرے کے عشق میں نکلا تب بھی جائز ہے یعنی محبت کے ساتھ کسی نے رسول اللہ کہا عشق کے ساتھ کسی نے اللہ کہا وجد میں آ کر کسی نے رسول اللہ کہا تو کہتا ہے تب بھی جائز ہے اور اگر اس عقیدہ سے کہا کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے فضل و کرم سے ہماری ندا کو پہنچا دے گا اگرچہ ہر وقت پہنچا دینا ضروری نہ ہوگا مگر اس امید پر وہ ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ وادیوں کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یارس اللہ کے منکر نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ محبت سے کہیں تب بھی جائز ہے کی نیت سے کہیں تب بھی جائز ہے اور یعنی جیسے مصیبت میں پکارا جاتا ہے اس وقت بھی پکارے تب بھی جائز ہے اللہ حاضل کے آس اصحاد اربا طاہرہ و نفسوس زکیہ جن کو بود مکانی اور کثاف سے جسمانی اپنے عرائض کی تبلیغ مانے نہ ہوں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں okay. یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے نیک ہے ولی ہے جس کے نزدیک جس کی ارواہ جو ہے طیب ہو جاتی ہے جس نفس زکی اور پاک ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک یہ دوری نزدیکی نہیں رہتی وہ بھی کہیں تو یہ بھی جائز ہے مگر ہر دو طریقہ شیرہ میں عوام کے سامنے نہ کہنا چاہیے یعنی کہتا ہے علماء کہہ سکتے ہیں عوام کے سامنے نہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی کم فہمی کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ عقیدہ کھڑا لیتے ہیں کہ جیسے جناب باری اجزا اسم و ہو پر جملہ یا ظاہر و باتیاں مخفی نہیں اور ہر جگہ کے جملہ امور اس کے نزدیک حاضر و ملوم و مسموع ہے اسی طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشیا معلوم ہیں آ جناب والے ملک خیال کرنے لگے ہیں کرنے لگتے ہیں یعنی حالانکہ ہمارا جدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں تو آگے لکھتا ہے اس طرح ندا کرنا ہاں آگے چنانچہ بہابیا ارب یہ سبھا نمبر 63 ہے بہابیہ ارب کی زبان سے بارہا سنا گیا یعنی آگے لکھتا ہے بائیں اعتکاط کے ہر آپ کو ہر منادہ کی ندا کی خبر ہو جاتی ہے ناجائز ہے بہابیا خدی صاحب یہ لبر یاد رکھے مول سیندیوبندی شہاب ساکد سبھا نمبر 63 اور اس کی سطر نمبر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہویں ماشاء اللہ گیارہویں والے نام کی گیارہویں سطر ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ وہادیہ خبصہ یہ صورت نہیں نکالتے اور جملہ انواہ کو منع کرتے ہیں چنانچہ وادیا عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ اصلاط و السلام و علیہ کا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس ندا اور خطاب سے کرتے ہیں اور ان کا احزا اڑاتے ہیں اشتہار اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائض کا استعمال کرتے ہیں ہارنا کے اب یہ دیکھیے ہالنا کے ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت دروشی کو اگرچہ سیگا کی خطاب و ندا کیوں نہ ہو مستحب و, مستحب و مستحسن جانتے ہیں صرف جائز نہیں بہت بہتر جانتے ہیں ہمارے نو بندی اور جی کہہ ہے ان کا بہت بڑا عالم دن لیکن آج دیکھ لیں آج وہ لوگ جو ہیں ان کا یعنی کیا عقیدہ ہے تو اس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے مدا یا رسول اللہ اور خطاب حاضرین مسجد نبوی اور بار گاہ مست... بار مصطفی کے واسطے جائز و مستحاب فرماتے ہیں اور وہابیہ وہاں پر بھی منع کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ کہتا ہے دو وجہ سے بولنج اشتعانت غیر اللہ ہے اور دون یہ کہ ان کا اعتقاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واسطے حیات سے قبور سابت نہیں معذ اللہ بلکہ وہ بھی مثل دیگر مسلمین کے متفق حیات برز کیا اسی مرتبہ سے ہیں پس جو حال دیگر مومنین کا ہے وہی حال ان کا ہے یعنی معذ اللہ وہ کہتا ہے کہ بہادیوں کا یہ ہمارا نہیں آج کسی دیو سے پوچھئے وہ بہابیوں سے بھی آگے بڑا ہوا ہوتا ہے یہ ذرا اگلے صفحہ نمبر چھیاسٹھ اس کی آیت نمبر ہے سات نمبر آٹھ ہے مسائل کا اور آیت نمبر سات ہے یعنی سطح نمبر سات اور نمبر جو مسائل کا ہے وہ آٹھ وہابیا خبی سلاۃ و سلام اور درود بر خیر العنام علیہ السلام اور دلائل الخرہ بردا و قصیدہ ہمزیہ وغیرہ اور اس کے پڑھنے اور اس کے استعمال کرنے و درود بنانے کو سخت قبی و مکرو جانتے ہیں اور بعض اشعار کو قصیدہ بردا میں شرک وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً <تصفيق> مثلاً <تصفيق> یا اشرف مالی من آلوز ہوگی سوا کاما میں افضل مخلوقات میں کوئی نہیں جس کی میں پناہ پکڑوں تیرے بر وقت نزول حوادت ہاں. حالانکہ مولوی سائنا لکھتا ہے حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان اپنے متعلقین کو دلال اور خراط وغیرہ کی سنت دیتے رہے ہیں اور ان کو کثرت درود و سلام و تخریب تہذیب و قرات دلائل وغیرہ کا امر فرماتے رہے ہیں ہزاروں کو مولانا گوہی اور مولانا ننوتوی نے اجازت عطا فرمائی اور مدتوں خود بھی پڑھتے رہے اب آگے سنیے اور مولانا ننوتوی مثل شیر بردہ فرماتے ہیں یہ دیکھیے آج ہم کہیں اللہ مدد وہ شرک ہے اور وہ کہتا ہے مدد کر اے کر میں احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے کاش میں بے کس کا کوئی حامی حامی کار جو تم ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخار اب یہ بانی دارلوم جو بند کہہ رہا ہے کہ آقا آپ کے سوا ہمارا مشکل خوشح کوئی نہیں آپ ہماری مدد کیجیے اب دیکھی اور حضرت مولانا ذلفقار علی جو بندی نے فہم عوام کے واسطے کشیدہ بردا کی اردو میں شرح فرمائی اور اس کو بات سعادت خیال فرمایا بارہا غرض ہمیشہ یہ جملہ اکابرین سب ان سب کی قرات وغیرہ کی اجازت دیتے رہے یہ اس کے اس نے کچھ عقائد لکھے وہابیہ اب آگے دیکھی وادی نفس ذکر ولادت حضور شرور کائنات علیہ اللہ کو کبی و بدت کہتے ہیں اور اللہ حاضر کے اذکار اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ کو بھی برا سمجھتے ہیں اور یہ جملہ حضرات یعنی جو بندی حضرات جملہ تمام کے تمام حضار نفس ذکر بلاد شریف کو جب روایات مو مندوب اور مستوجب برکت فرماتے ہیں مستب برکت فرماتے ہیں کہتے ہیں بابیا ذکر ملا کو منع کرتے ہیں ہمارے تمام دیوبندی بندی جو ہیں وہ اس کو مندوب مستوجب رحمت برکت یعنی برکت کا سبب کرنے والی فرماتے ہیں البتہ البت ان قیود کو منع کرتے ہیں جن کو جہلائے زمانہ نے زیادہ کر کے لازم ٹھہرا دیا ہے اب آگے دیکھیے یعنی یہ اس نے کچھ اعتقاد جو ہیں وہ بہادیوں کے لکھے ہیں ایک منٹ ذرا یہ ایک یہاں حوالہ ہے ذرا وہ اگر مل جائے گی فین مدنی کے جو انہوں نے وہابیوں کے کچھ عقائد بیان کیے اور وہابیوں کی اصل جو نئی کتابیں ہیں تو وہ چل گئے جو اب جو وہابی موجود ہیں ان کی کتابوں کے اصل جو حوالے ہیں اب وہ میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ذرا غور و فکر کیجئے کہ ان کے عقائد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں اور یعنی صحابہ کرام ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیر اولیاء کرام کے بارے میں کیا ہے یہ کتاب کا نام ہے الجنہ رد رفض الجنا سننا یہ ابو عبد المان مقبل بن ہادی الودائی ہے اس کا یعنی دار الحرمین قاہرہ سے شائع ہوئی ہے یہ آدمی آج بھی کویت میں ان کا محدشہ ہے اور موجود ہے اس کتاب کا سفا نمبر دو سو پینسٹھ لکھتا ہے وَأَخْتا فی ادخال صلی اللہ تعالی وسلم کہتا ہے کہ بہت بڑی خراب اور غلطی کی جن لوگوں نے آقا کریم صلی وسلم کے روزہ مقدسہ کو مسجد نبی میں داخل کر دیا اور وہ لوگ جو آج بھی سفر کے مقام پر واضح پڑتے ہیں اور ان کے سامنے آقا کریم صلی اللہ وسلم کا روزہ شیفہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ کے ابھی نے کہا تھا لوگ قبروں کی پوجا کریں گے تو وہ لوگ جو ماض اللہ مکان صابے جا کر نماز پڑھتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے قبروں کی معذ اللہ عبادت کر رہے ہیں تو واجب ہے مسلمانوں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے روزے کو مسجد نبوی سے نکالے اور اسی طریقے واپس لے جائیں جیسا پہلے تھا آگے صفا نمبر تین سو دو سو تریسٹھ کہ مسلمینہ علیہ کا باز من ان کرا جالے کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور ان پر واجب ہے کہ وہ نصیحت کریں مسلمانوں کے لیے اور یعنی آ مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے ان چیزوں پر جو بعد ان لوگوں نے بدعات جاری کر دی ہیں کون کون سی بدت دیکھیے اناج ہل قبا تو لئی سا بنا ہو صلی اللہ علیہ صاحبہ تعبی کہ یہ جو یعنی جس نے بنایا یہ اللہ کے نبی نے خود تو اپنے اوپر خبا نہیں بنایا تھا تو یہ جس شخص نے بھی بنایا یہ بہت ہی بری بات کی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بحاض اسی صفحے کے آخر میں بحاظ قد حمل اخوان اللہ عبد العزیز مدینہ کہ جب عبدالعزیز نجدی سعودی کے دور حکومت میں ہماری فوج مدینہ میں داخل ہوئی تو ہمارے بعض بھائیوں نے چاہا کہ ہم اس قبے کو نبی اکرم سر کے روزے کو گرا دیں فعلو خاشو رحمہ اللہ مین قیام خطرتین لیکن کبوریوں کے فتنے کی وجہ سے ندی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو قائم رکھا جو ادبی عدالت المنکر علام کرمن ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس قبے کو گمبد خزرہ کو معذ اللہ اس منکر کو ازالہ کرنا چاہیے اس کو گرا دینا چاہیے وقم بال قبوری جینا اور کتنے ہی کبوری ہیں یعنی وہ رسول اللہ کی قبر پر سلاروسلام کہنے والے یا رسول اللہ کہنے والے کو قبوری کہتے ہیں یعنی قبروں کے پوجنے والے کتنے ہی کبوری ہیں جن کے دعوے باطل ہیں تل کل کباب الش بہا باد اللہ وبل معذلہ تو یہ کبے ان میں سے بعض مثل ہیں اللہ اور حبل کے یہ قرائش مکا کے بوتھے کہ یہ اولیاء کی قبریں ان میں بعض ابھی نبی اکرم کی قبر کے پیچھے بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو اس نے باب بنایا ہے یہ بھی ہے حکم البا المبنیہ کے اللہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم。کہ یہ کبے جو بنائے گئے ہیں روزے جو بنائے گئے ہیں یہ لات عزہ اور حبل کی یعنی منند ہیں معذ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگے صفحہ نمبر دو سو نمبر دو سو ست. اس پر یہی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر وہ شخص وقع بلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائلہ جالے کا کماس آیا کم قد سراعن پشید ابنیت القبور و تخصین حا من مفاسد یبکل حل اسلام من حا اتقاد الجہلتے کا اتقاد القفار للأسلام ناظر لا یہ ان لوگوں کا پکارنے والوں کا قبروں کی زیارت کرنے والوں کا یوں ہی عقیدہ ہے جیسے کابروں کا بتوں کے بارے میں زالے کا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے فضن کافے و دفیل درد فضال و مقصد ہوا جاتے کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفع دینے پر اور تکلیف دور کرنے پر قادر ہے لہذا ان سے وہ حاجت طلب کرتے ہیں و مر مطالب اور اپنے مطلب کی نجات کے لیے ان کو پکارتے ہیں سال و منہ ما سال البادہ میں رب ہیں اور وہ ان سے مانتے ہیں جیسے رب سے مانگا جائے اور قصد کر کے قبروں کی طرف جاتے ہیں وہ تمست اور ان کو مست کرتے ہیں بس اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں وہ بے جملہ کے انا زیادہ او اللہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو بتوں سے کافر کرتے تھے قبر کو مس کرنا سین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مس کیا کرتے تھے حضرت بلا رضی اللہ حسن ہو حضرت ابو ساری جب آئے تو آکا کریم کی قبر منورہ کے اوپر لیٹ کر رونے لگے امان احمد نروا تھا اس کا مطلب معذ اللہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں معذ اللہ اور معذ اللہ ان سے بھی بڑے تھے معذ اللہ اسلسل اللہ تو یہ سارے کا سارا تو یہ سارے کا سارا اللہ یہ کیا ہے کہ سا... نہ کوئی صحابی مسلمان ہے اور نہ ہی معذ اللہ اسلف اللہ کوئی صحابی مسلمان ہے وہ سارے کے سارے مشرق ہیں یہ دوسری کتاب ہے مناسب الحج بل عمرہ تھے فل کتاب و سنت و اثار سلفے بسرد ما الحکاس بہا نمل یہ کتاب ہے شیخ الاسلام ان کا ہے محمد ناصر الدین البانی یہ ابھی پیچھے چند سال ہوئے تین چار سال یا دو سال شاید یہ فٹو تو یہ بدتیں لکھتا ہے بدعت کون کون سی ہے کہتا ہے کہ زیارت اصہرو و کبوری انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ معذلہ بدعت ہے اسی طریقے سے یہ بدعت کہتا ہے احرام اور طلبی کی بدتوں سفا نمبر ہے اس کا پاس کتاب کا کہتے ہیں اتلبی ات تو جماعت ان کی سوتن واحد ہے. کہ کچھے ہو کر لبع اللہ لبئی کہنا یہ بھی جدت ہے اتقبیروں بہلیل بدل تلبیا تھے اللہ وکر کہنا سبحان اللہ کہنا یہ بھی بدت ہے اسی طریقے سے القل و حجرے جب حجر کو چوم رہا ہو تو اس وقت کہنا اللہ کمن البرے بل فاقا تھے یہ بھی بدت ہے بادل یومنا السرا خال کے حال میں ہاتھ باندھنا بھی بدت ہے آگے سنیے الفالو یہ ہے صفا نمبر انسٹھ بدا متنوع متنوع کئی قسم کی بدتیں السوت القاب سے کابے شری گلاب سے وقت خوشی کرنا یہ بھی بدعت ہے اسی طریقے سے آگے کہتا ہے ربط الخر کے بل مقام حاجات کے کزا کے لیے یعنی مقام مقام ابراہیم اور ممبر شریف کے پاس جانا یہ بھی بدعت ہے منادات دات المن حجا الحاج کرنے والے کو حاجی کہنا بھی بدت ہے الخروج من مکہ تمرت یعنی عمرے کی نیت کر کے مکے سے نفلی نیت کر کے باہر آنا ارام باندھنا یہ بھی جدت ہے الخروج و من المسد الحرام بادل بدائے اللقہ کرے توافل وداع ودا کر کے الٹے پاؤں سے قبلے کی رپیف نہ کرنا الٹے پاؤں سے پھرنا یہ بھی جدت ہے اور آگے بد و زیارہ تو پھر مدینہ منورہ مدینہ منورہ کی بدتیں کیا کیا ہیں صفا نمبر ہاتھ. قصد و قبرے ہی بس سفر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت کر کے سفر کرنا بدعت ہے ارسال العرائض نبی السلام و تاہ میل سلام علیہ کسی حاجی عمرے والے کو کہنا کہ یار میری وہاں سلام کرنا میری طرح سے بھی عرض کر دینا کہتا یہ بھی بدتل ہے السال و قبل دخول المدینہ مدینہ مدینہ شی میں داخل ہونے سے پہلے گسلکنا یہ بھی بدت ہے القول اللہ مدینہ جب دیواریں نظر آئیں اللہ ہرم رسول کا اے باری تعالیٰ یہ تیرے رسول کا حرم ہے لی من اس کو میرے لیے جہنم سے بکایا بنا دے وہ امان المن اور آزاد سے امن